قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمد یا زندہ باد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد اہم دیات زندہ باد احمدیت زندہ باد زند سلام علیکم رحمۃ اللہ <proprietary language> <تصفيق> اشهد ان محمدا عبدا <ورسوله> <أما> <بالله> <الرجيم> بسم الله الرحمن الرحيم <سهد> الحمد للہ ہر پل مین رحم رہ ابدیا اهدنا صراط عليهم عليهم إنما كان کو م دو رول لیا کمبے نہوں کو لو منہرسو بِاللَّهِ پولا وسلاح لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لوجن لمر لیا خوجن کسموں تا توف کلاسموں تا توف اللہ خبیر تیور پینل پین مہو ملا کمل تیوہ وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعاد الله الذين آمنوا وعاد الله الذين آمنوا منكم سالستخرتے دین ملک نیمرتال ملک نیند بولا بدلن خوفی ممنا بولا بدل باد خوفیم ممنا یا بدون نیلا کو نیشیا وہ من, من کفرآباد واقی مسلات واقعی مسلاتی وصول وال لاتا سب دین کفرو موج دینار یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نور کی آیات ہیں اور آیت استخلاف یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالی نے مومنوں میں خلافت کا سلسلہ جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اس آیت سے پہلے کی بھی آیات ہیں اور بعد کی آیات اور ان تمام آیات میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اور حکموں پر عمل کی طرف تو جلد لائی گئی ہے <تصفح> اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالی خلافت کا انعام اپن دینے کا وعدہ پورا فرمائے گا اللہ تعالی خوف کی حالت کو امن میں بدلے گا اور دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا <تصفح> ان آیات کا ترجمہ یوں ہے کہ مومنوں کا جواب جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کرے وہ بامراد ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ان کو حکم دے تو فوراً گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے کہو قسمیں نہ کھاؤ ہمارا حکم تو تمہیں صرف ایسی اطاعت کا ہے جو معروف اطاعت ہے جو عرف عام اطاعت سمجھی جاتی ہے اللہ اس سے جو تم کرتے ہو یقیناً خبردار تو کہہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس اگر وہ پھر جائیں تو اس رسول پر اس رسول پر صرف اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے ذمے جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اور تم پر اس کی ذمہ داری ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پہ جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد تو ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے اور تم سب نمازوں کو اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰیں دو اور اس کی اجاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اے مخاطب کبھی خیال نہ کر کہ کفھار زمین میں ہمیں اپنی تدبیروں سے عاجز کر دیں گے ان کا ٹھکانہ تو دو زخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بس ہر بات اللہ تعالیٰ نے قول کو بیان شما دی کہ تم ہزار دعویٰ کرو کہ تم مومن ہو ایمان لانے والے ہو لیکن جب تک ہر امتحان اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر شرح صدر اور کامل یقین سے عمل نہیں کرو گے کامیابی نہیں مل سکتی بس حقیقی کامیابی پانے کے لیے اور بامراد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ کہیں وہ میرا پیارا محبوب خدا میرے کسی عمل سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی طرح تقوا پر ہونا ضروری ہے کہ ہر نیکی اور اعلیٰ اخلاق کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جب یہ ہوگا تو پھر کامیابی ہمیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی امان بھی حاصل رہے گی اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر موقع بھی نظر آئے گا کہ اطاعت کے وہ معیار حاصل نہیں کرتے جو ہونے چاہیے اگر کسی بات پر عمل کر بھی لیں تو بڑی بے دلی سے عمل ہوتا ہے جو جو مرضی کے خلاف باتیں ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم جو ہے اتنی بار جو اطاعت کا حکم آیا ہے آیات میں یہ خلافت کے جاری رکھنے کے وعدے کے ساتھ جو آیات ہیں میں آیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلافت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اور نظام کا ایک حصہ ہے بس خلافت کی باتوں پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ <خصوص> یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے حکموں میں سے ایک حکم ہے بلکہ قومی اور روحانی زندگی کے جاری رکھنے کے لیے مومنین کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے <خصوص> کہ اپنے اطاعت کے معیار کو بڑھائیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاد کی اس نے میری اطاعت کی اور میری اطاعت کرنے والے نے خدا تعالیٰ کی اطاد کی اور اسی طرح میرے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے اور میری نافرمانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو خلیفہ وقت کی اطاد تو عام امیر کی اعداد سے بہت بڑھ کر ضروری ہے دلی خوشی کے ساتھ کام اطاعت کے نمونے ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں کس طرح نظر آتے ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک جنگ میں جنگ کی کمان خالد بن ولید رضی تعلیٰ انہوں کے سپورٹ کی گئی لیکن حضرت عمر رضی تعلیٰ انہوں نے کسی وجہ سے ان کو بدل دیا اور این جنگ کی حالت میں ان کو بدلا گیا دو بہرحال اس حالت میں خلیقہ خلی وقت کا حکم آیا کہ اب کمان حضرت ابو عبیدہ کریں گے ان کو دے دیجئے حضرت ابو عبیدہ رض اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ بڑی عمدگی سے کمان کر رہے ہیں ان سے چارج نہیں لیا لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ فوری طور پر مجھ سے چارج لیں کیونکہ یہ خلیفہ وقت کا حکم ہے اور میں بغیر کسی شکوے کے یا دل میں کسی قسم کا خیال لائے بغیر کامل اطاعت کے ساتھ آپ کے نیچے کام کروں گا جس طرح آپ کہیں گے تو یہ اطاعت کا معیار ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے <تصفح> نہ یہ کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف ہو جائے تو شکوا شروع کر دیں کسی عہدے دار کو ہٹا کر دوسرے کو مقرر کر دیا جائے تو کام کرنا چھوڑ دیں جو ایسا کرتا ہے نہ تو اس میں اطاعت ہے نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نہ تقوی ہے اب مجھے پتہ لگا ہے کہ بعض صدران ایسے ہیں جنہوں نے جون میں اپنے ٹرم ختم ہونے کے پہلے نا قاعدے کے مطابق اس لیے کام چھوڑ دیا ہے کہ اب ہم کیوں کام کریں کیا یہ صرف اس لیے کام کر رہے تھے کہ ہم نے اب مستقل عہدے دار جو ذمہ داریاں مئی جون کے مہینے میں نبانی ہوتی ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دے رہے ایک تو ایسی سوچ اپنے دینی کام میں خیانت دوسرے یہ باویانہ سوچ اور اپنے آپ کو خلافت کے خلافت کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکالنے والی بات ہے کہ کیونکہ اب خلی وقت نے اس قاعدے کو منظور کر لیا ہے کہ صدر کی ٹرم چھ سال ہوگی اس لیے ہم بھی اب پوری طرح دل دلجمی سے کام نہیں کریں گے بس ایسے لوگوں کو تقوع سے کام لینا چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیت اس نقطے پر کی تھی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی عذر ہوگا اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مر بس ہم خوش قسمت ہیں کہ امام وقت کی بیعت کی ہم نے اور جاہلوں میں شامل نہیں ہوئے جو امام وقت کے انکاری ہیں لیکن اگر ہمارے عمل اس قبول کرنے کے بعد بھی جہالت والے رہے تو اپنے آپ کو عملاً اس بیت سے باہر نکالنے والی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی باہر نکل رہے ہوں گے بس بیت کے بعد اپنی سوچوں کو درست سے سمت میں رکھنا اور کامل اطاعت کے نمونے دکھانا انتہائی ضروری ہے زمانے کے امام نے اپنی بیت میں آنے والوں کے معیار کے بارے میں کیا فرمایا ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے لیکن جو محض نام لکھ کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں محض نام لکھوانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا یعنی عملی حالت اگر اس تعلیم کے مطابق نہیں تو صرف نام لکھوا کر جماعت میں شامل ہونے والی بات ہے اور اصل میں بس مسیم علیہ وسلات فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تو جماعت میں نہیں ہے آپ فرماتے ہیں اس کی جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے اور وہ تعلیم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ فتنہ کی بات نہ کرو شر نہ کرو گالی پر صبر کرو کسی کا مقابلہ نہ کرو یعنی لغو اور بہودہ باتوں میں مقابلہ نہ کرو ان باتوں مقابلہ نہ کرو کہ افلاں عہدے بن گیا تو میں نے اعتعت نہیں کرنی یا مجھے ہٹایا گیا تو میں نے اعتعت نہیں کرنی فرمایا اور جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ عام معاملات میں بھی روزمرہ معاملات میں بھی لڑائی جھگڑوں میں بھی اگر کوئی مقابلہ ہوتا بھی ہے فضولیات پہ لغویات پہ تب بھی صرف نظر کرو اور بلکہ نہ صرف نظر کرو بلکہ نیکی سے پیش آؤ فرمایا کہ شیریں شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھاؤ خوش اخلاقی سے بات کرو نرم زبان استعمال کرو اچھا نمونہ دکھاؤ اس کا سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ بیت کر کے اب یہ وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا مقدمات میں سچی گواہی دو اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جا <clears throat> پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں <clears throat> کہ اگر تو حکم دے تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے جب حکم دو تو اسے پورے نہیں اترتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زیادہ قسمیں نہ کھاؤ بڑے بڑے وعدے نہ کرو اگر معروف اطاعت کر لو ایسی اطاعت جو عرف عام میں اطاعت سمجھی جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے حکم مان لیا ورنہ صرف منہ دعوے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور تمہارے دلوں کی حالت سے بھی باخبر ہے پس عام اعتعت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو اس کی عبادت بھی سنوار کر کرو آج کل تو جو توجہ پیدا ہوئی ہے رمضان میں اس کو جاری رکھو اور قائم رکھو اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندوں کے حق بھی ادا کرو اور جیسا کہ حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ہر قسم کے فتنے سے بچو ہر قسم کے شر اور لڑائی اور جھگڑے سے بچو اپنے اخلاق عمدہ کرو ایسے اعلیٰ اخلاق ہوں احمدی اور غیر احمدی میں فرق صاف نظر آنے لگ جائے سچائی پر ہمیشہ قائم رہو غرض کے تمام قسم کی نیکیاں کرنا ضروری ہے اور یہی معروفی داد ہے اسی کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا اور حکم دیا اپنی جماعت کے افراد کے لیے اور خلافت احمدیہ بھی ان باتوں میں کرنے کی طرف ہی توجہ دلاتی رہتی ہے گزشتہ ایک سو گیارہ سال ہو گئے انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے خلافت کی طرف سے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ انتظامی معاملات میں بھی کامل اطاعت کا نمونہ دکھاؤ تردینی روحانی معاملات نے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید نے دکھایا تھا اور اس جھگڑے میں پڑو کہ یہ معروف کے زمرے میں بات آتی ہے نہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خلاف کوئی بات ہے تو وہ یقیناً غیر معروف ہے بس یہ جو ہم عہد میں دہراتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا اس سے ہر ایک اپنی خود ساختہ تشریح معروف فیصلے کی نہ نکالنے لگ جائے کہ یہ فیصلہ معروف ہے اور یہ نہیں ہے اس بن ولید نے یہ نہیں کہا تھا کہ ع جنگ کے درمیان جب فوج فوجیں آمنے سامنے اور حض خالد عملی کی حکمت عملی بھی بہت اچھی تھی اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا اس وقت حضر عمر کا حکم جو آیا وہ غیر معروف تھا نہیں بلکہ انہوں نے کامل اطاعت کے ساتھ اب ابو بیتاب کے زیر کمان ایک عام کمانڈر بھی ہنسی اس سے فوجی کیسی سے لڑنے کو ہی برکت سمجھا جو لوگ معروف اور غیر معروف کے الجھاؤ اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک موقع پر نسلی مسی اول رض انہور نے فرمایا تھا کہ ایک اور غلطی ہے وہ تاط در معروف کے سمجھنے میں ہے جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں اطاعت نہ کریں لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو ہم سے معروف نہیں سمجھتے اس لیے اس میں دعت نہ کریں آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا ولا یاسینہ کا فی معروف ولا یاسینہ کا فی معروف اور نہ ہی معروف امور میں تیری نا فرمانی کریں گے اسلیفہ بلا فرماتے ہیں کہ اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوب کی بھی کوئی فہرست بنا لی ہے آپ کے ایبوں کی یا کمزوریوں کی ناوز و کوئی کو بنائی ہوئی ہے یعنی کوئی ایسی فہرست بنائی ہوئی ہے جن سے یہ پتا چلے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم معروف ہیں اور یہ ناوز و غیر معروف ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح اسی طرح حضرت صاحب یعنی حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی شرائط بیت میں تاط در معروف لکھا ہے اس میں ایک سر ہے اور وہ یہی راز ہے کہ نبی اور خلفہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حکم دیتے ہیں اور جیسے کہ حضرت مسم علیہ السلام نے ایک موقع پر اس لفظ کی اس طرح تشویش فرمائی ہے کہ یہ نبی ان باتوں کو حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہے اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرانے کریم میں بیان فرما دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تمام تمام عوام اور نواحی کرنے والی باتیں اور نہ کرنے والی باتیں کھول کر بیان فرما دیں اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے وہی وہ نجات پائیں گے جو ان باتوں پر عمل کریں گے وہی وہ نجات پائیں گے بس ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شریعت اور سنت کے مطابق کی اکام دیے جاتے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے <تصفح> اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ اس سے ہٹ کر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا خلافت جاری رہنے کا بات ہے نیک کا ان کے ہی نہیں ہیں جو اپنی صرف باتوں کی صرف توجہ دیتے ہیں اور اپنے عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے بچتے ہیں صرف ظاہری شرک نہیں بلکہ دنیاوی خواہشات اور ان کے پیچھے پڑ کر دین کو ثانوی حیثیت دینے کی حالت بھی شرک کی حالت ہے بے شک یہ بہت بڑی لیکھی ہیں لیکن ساتھ ہی اطاعت جو ہے بہت ضروری ہے بس اگر خلافت کے بعد کا جو وعدہ ہے اس کے فیض سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پھر نہ صرف اپنی باتوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے دنیا دنیاوی خواہشات کی شرک سے بچنے کی ضرورت ہے کامل اطاعت خلی کی کرنے کی ضروری ہے ورنہ پھر نہ فرمانوں میں شمار ہوگا اور جیسا کہ حضرت وسیم علیہ السلّۃ نے فرمایا ہے کہ اصل میں تو پھر بیعت سے باہر ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی جماعت خلافوں سے وابستہ رہنے والوں کی جماعت نمازوں کو قائم رکھنے والی جماعت ہے نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دینے والی مسجدوں کو آباد کرنے والی اور زکوٰۃ دینے والی ہے اپنے کو کرنے والی خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر مالی قربانیاں دینے والی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حت الوسع عمل کرنے والی ہے اور جب یہ حالت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے پس اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کے لیے اپنی حالتوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیں اپنی رحمانیت اور رحمیت کی چادر میں لے لے گا تو پھر دشمن کا ہر مکر اس کو الٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے بدرین انجام کو پہنچے گا ان شاء بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کس حد تک ہمیں ہمیں اطاعت کماتا ہے کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کس حد تک ہم اپنی باتوں کو سنوار رہے ہیں کس حد تک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس حد تک ہماری اطاعت کے معیار ہیں یہ جائزے خود ہمیں اپنے آپ کو لینے چاہیے اب میں اسلم رضدالان ہو کے حوالے سے بعض باتیں پیش کروں گا جو آپ نے بیان فروائیں مختلف وقتوں میں کہ کس طرح جماعت کو حضرت وسیم علیہ السلاۃ کی وفات کے بعد ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو ہر ایک کو بے چین کر رہے تھے اور پھر خلافت نے سکون بخشا وہ لوگ جو بعد میں پیغامی یا غیر مبائے خلافت کے بیعت سے ہٹ گئے اور پیغامی یا غیر مبائے کے لائے ان کا پہلے کیا رویہ تھا اور پھر خلافت السانیہ کے انتخاب کے بعد کیا رویہ تھا کس قسم کے ان کے خیالات تھے پہلے اور پھر بعد میں پھر دشمن حضرت مسیم علیہ السّلۃسلام کی وفات کے بعد کس طرح خوش تھا لیکن حضرت خلیفہ اول کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کس طرح کھسیہٹ کا اظہار کیا اور پھر رسلی فطل مسیح کی فات کے بعد مخالفین اہمیت کو ایک اور امید پیدا ہوئی کہ اب جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جماعت کو کس طرح سنبھالا اور پھر کس طرح خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدلا یہ چند تاریخی حوالے ہیں جو نوجوانوں اور کامل والوں کو ایمان مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہیں یہ آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تاریخ سے آگاہی بھی ہونی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی آپ کی وفات کی اس مثال کے وقت وہ بیان گرماتے ہوئے مسلمان نے فرمایا کہ حضر مسییمہ علیہ السلّۃ والسلام کی وسال وفات کے وقت بھی وسال کے وقت بھی ہمارا یہ حال تھا آپ فرماتے ہیں کہ حضر مسیمہ علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی جماعت کی ذہنی کیفیت وہی تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سہباگ تھی چونچہ ہم میں ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی اب، ابھی وفات علیہ السلام ابھی وفات نہیں پا سکتے اس اند... اس کا انتیجہ یہ تھا کہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام جب فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ نہیں تھا بلکہ جوانی کی عمر کو پہنچا ہوا تھا میں مضامین لکھا کرتا تھا میں ایک رسالے کا ایڈیٹر بھی تھا مگر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت مسیم علیہ السلام وفات پا جائیں گے حالانکہ آخری سالوں میں متواتر حضرت مسیم علیہ السلّۃ کو ایسے علامات ہوئے جن میں آپ کی وفات کی خبر ہوتی تھی اور آخری ایام میں تو ان کی کثرت اور بھی بڑھ گئی تھی مگر باوجود اس کے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کو ایسے علامات ہوتے رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ بعض الہامات و کشوف میں آپ کی وفات کے سال اور تاریخ وغیرہ کی بھی تعین تعین تھی اور باوجود اس کے کہ ہم الوثیت میں پڑھتے تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ باتیں شاید آج سے دو سطیاں بعد پوری ہوں گی اس لیے اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا تھا کہ جب حضرت مسم علیہ السلام وفات پا جائیں گے تو کیا ہوگا اور چونکہ ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضر مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہمارے سامنے فوت ہی نہیں ہو سکتے اس لیے جب واقعے میں آپ کی وفات ہو گئی تو ہمارے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کیا فوت ہو چکے ہیں جو, جو آپ لکھتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ حضر مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جب آپ کو غسل دیکھ کر کفن پہنایا گیا تو چونکہ ایسے موقع پر بعض دفعہ ہوا کے جھونکے سے کپڑا ہل جاتا ہے یا بعض دفعہ مونچھے ہل ہی جاتی ہیں بال ہل ہی جاتے ہیں اس لیے بعض دوست دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے کہ حضرت مسیم علیہ السلّۃ تو, تو زندہ ہیں ہم نے آپ کا کپڑا ہلتے دیکھا ہے یا مونچھوں کے بالوں کو ہلتے دیکھا ہے اور بعض کہتے کہ ہم نے کفن کو ہلتے دیکھا ہے اس کے بعد جب حضمہ علیہ السلّۃ والسلام کی نعش کو قادیان دھیان لایا گیا تو اسے باغ میں ایک مکان کے اندر رکھ دیا گیا کوئی آٹھ نو بجے کا وقت ہوگا واہ کیا بیان کرنے کے بعد وفات کے بعد تو یہ حالت تھی ہم سب کی پھر کہتے ہیں جو قادیان پہنچی ہے نعش آٹھ نو بجے کا وقت ہوگا تو باغ میں خواجہ الدین صاحب باغ میں پہنچے اور مجھے علیحدہ لے جا کر کہنے لگے کہ میاں کچھ سوچا بھی ہے کہ اب حضرت صاحب کی وفات کے بعد کیا ہوگا میں نے کہا کچھ ہونا تو چاہیے مگر یہ کہ کیا ہو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کہنے لگا کہ میرے نزدیک ہم سب کو حضت مولوی صاحب رسلی المسی اول رنہوں کی بیت کر لینی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ عمر کے لحاظ سے بھی اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ میرا مطالعہ کا بابو جی اس سے مطالعہ کرتا تھا لیکن پھر بھی کم تھا میں نے کہا میں نے کہا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے بعد کسی اور کی بیعت کر لیں اس لیے حضر مولوی صاحب کی بیعت ہم کیوں مولوی صاحب کی ہم کیوں بیعت کریں آپ لکھتے ہیں گول وسیعت میں اس کا ذکر تھا مگر اس وقت میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں پھر آپ لکھتے ہیں کہ انہوں ہیں انہوں نے اس پر میرے ساتھ بحث شروع کر دی اور کہا کہ اگر اس وقت ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ کی گئی تو ہماری جماعت تباہ ہو جائے گی پھر انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تو یہی ہوا تھا کہ قوم نے حضرت ابکر کی بیعت کر لی تھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آدھر سرسوں کے بعد قوم نے حضرت وبکر کی بیعت کر لی تھی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ اس لیے اب ہمیں ایک شخص کے ہاتھ میں بیت کر لینی چاہیے اور اس منصب کے لیے حضرت م... حضرت مولوی صاحب سے بڑھ کر ہماری جماعت میں اور کوئی شخص نہیں پھر آپ لکھتے ہیں کہ مولوی محمد علی صاحب کی بھی یہی رائے تھی نہ خواجہ صاحب نے کہا خلیفہ محسانی کو کہ مولوی محمد علی صاحب کی بھی یہی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام جماعت کو مولوی صاحب کی بیعت کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ آخر جماعت میں متفقہ طور پر خلیفۃ دل... المسیح اب... اول کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ لوگوں سے بیت لیں اس پر باغ میں تمام لوگوں کا اجتماع ہوا اور اس میں حضرت خلیفہ اول نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ مجھے امامت کی کوئی خواہش نہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کی بیعت کر لی جائے چنانچہ آپ نے اس مسلم عت الماتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں پہلے میرا نام لیا پھر ہمارے نانا جان بھی ناصر نواب صاحب کا نام لیا پھر ہمارے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب کا نام لیا اسی طرح بعض اور دوستوں کے نام لیے لیکن ہم سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ عرض کیا کہ اس منصوبۂ خلافت کے اہل آپ ہی ہیں چنانچہ سب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی بلکہ بعض روایات کے مطابق تو خواجہ صاحب نے یہ اشتہار بھی اعلان بھی شاعر کروایا تھا کہ رسالہ الصید کی روح سے ہمیں اپنا ایک واجب الاطاط خلیفہ منتخب کرنا چاہیے اور اس کے لیے نصلی المسیح اول کا نام پیش کیا تھا تو بہرحال یہ دوبارہ ان کی پہلے سوچ تھی لوگوں کی اور حالات کی وجہ سے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو ان لوگوں نے حسلی الدم اول کہ بہت تو کر لی لیکن دل میں جو اطاعت خلافت کی سچی روح ہونی چاہیے وہ نہیں تھی اور دل میں کچھ اور تھا اس لیے اس تدبیر و فکر میں بھی رہتے تھے کہ کس طرح خلافت پر انجمن کو بالا سمجھا جائے یا کیا جائے اور پھر سب اختیار انجمن کے ذریعے سے اپنے قبضہ میں لے لیں یہ بھی دین کا خیال تھا ان لوگوں کی اس نیت کا ذکر کرتے ہوئے بس مسلماؤ رئی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کی بیت پر پندرہ بیس دن ہی گزرے تھے یعنی خلیفہ اول کی بیت پندرہ بیس دن گزرے تھے ایک دن مولوی محمد علی صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میاں صاحب کبھی آپ نے اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ ہمارے سلسلے کا نظام کیسے چلے گا میں نے کہا اس پر اب اور غور کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے حضرت مولوی صاحب کی بیعت جو کر لی ہے وہ کہنے لگے وہ تو ہوئی پیری مریدی سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کا نظام کس طرح چلے گا میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو اب یہ بات غور کرنے کے قابل نہیں کیونکہ جب ہم نے ایک شخص کی بیعت کر لی ہے تو اس عمر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سلسلے کا نظام قائم کرنا چاہیے ہمیں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اس پر وہ خاموش تو ہو گئے مگر کہنے لگے کہ بات غور کے قابل ہے تسلی نہیں ہوئی تو اس سے ان لوگ بات سے ان لوگوں کے اندرونی حالات کا پتہ چل جاتا ہے اندرونی دلی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ حصیف مسیحبل کی بیت بھی کسی مقصد کے لیے کی گئی تھی دل سے نہیں اس لیے دلوں کے امن بھی قائم نہیں رہے سکون بھی قائم نہیں رہا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے خلافت کے ساتھ کی بیت کے ساتھ امن کی حالت پیدا کرنے کا وہ اب میں پیدا نہیں ہو سکا اطاعت جو تھی کامل اطاعت اس کے اندر وہ رہنا نہیں چاہتے تھے اور اس نظامی اس روحانی نظام کو بھی دنیاوی نظام کی طرح چلانا چاہتے تھے اور پھر نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ اب نام کے یہ لوگ رہ گئے چاند ایک یا چاند سو اشید ہوں کہیں اور جو ان کے حقیقت میں ان کے بلکہ چاند ایک ہی کہنا چاہیے جو ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ان کے ساتھ ہیں اور جو خلافت کے زیر ایسا آیا جماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضصیہ اب دنیا کے دو سو بارہ میں قائم ہو چکی ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دشمن حضرت مسیم علیہ السلاۃسلام کی وفات پر جماعت کے مستقبل کے بارے میں کیا اظہار کیا کرتا تھا وفات کے وفات پر جماعت کے مستقل کے بارے میں کیا اظہار کرتا تھا حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیم علیہ السلاۃسلام فوت ہوئے تو عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ اب یہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا اور دشمن خوش تھا کہ چندہ آنا بند ہو جائے گا اور جماعت کی ترقی رک جائے گی کیونکہ مسلموں کی خاطر لوگ چندہ دیتے تھے جب مگر جب لوگوں نے ایک دو سال کے بعد دیکھا کہ جماعت افراد کی تعداد کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے قربانی کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے اور اشاعت کے دین اشاعت دین کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے تو انہوں نے یہ نہیں نئی بات یہ بنا لی کہ اصل میں نور الدین صاحب جماعت میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور سلسلے کی تمام ترقی کا انحصار انہی پر ہے اور مرزا صاحب کی زندگی میں بھی تمام کام مولوی صاحب ہی کرتے تھے گو ظاہر میں مرزا صاحب کا نام لیتا تھا بلکہ اب فرماتے ہیں کہ کئی مولوی طرز کے لوگ جو ظاہری ہیں وہ کی قدر زیادہ کرتے ہیں وہ حضر مسیمہ علیہ السلاۃ اسلام کے زمانے میں بھی کہا کرتے تھے کہ اس سلسلے کو مولوی نور الدین صاحب چلا رہے ہیں انہوں نے جب حضرت مسیم علیہ السلام کی وفات کے بعد دیکھا کہ مولوی صاحب کے زمانہ میں سلسلہ پہلے سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو دوسرا گروہ جو مولویوں کا تھا یا انہوں نے اپنی بالکل اپنی بات کو پلٹا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا خوش ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے کہتے تھے کہ تمام کام مولوی نورالدین صاحب کر رہے ہیں اس لیے مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی فرق نہیں پڑا اور مغل نورالدین صاحب مولان الدین صاحب کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے پھر مولوی کا اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گجرات کے دوستوں نے مجھے سنایا کہ جب مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام فوت ہوئے تو ایک اہل حدیث مولوی نے ہمیں کہا کہ اب تم لوگ اس اب تم لوگ قابو آئے ہو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے تم جو کہتے ہیں نبی, نبی ہیں حضرت وسیم علیہ السلّۃ وسلم چاہے غیر شری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت ملی ہے لیکن کہتے ہیں تو یہ ہو نبوت ہے تو نبوت کے بعد تو خلافت ہوتی ہے اور تم میں خلافت اب نہیں ہوگی تم لوگ انگریز تم لوگ انگریزی دان ہو اس لیے خلافت کی طرف تم نے تم نہیں جاؤ گے وہ دوست بتاتے ہیں کہ دوسرے دن تار موصول ہوئی اس زمانے میں تاریں چلا کرتی تھی ڈاک خانے کے ذریعے تار جایا کرتی تھی آج کل تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے خبریں ہیں. مختلف قسم کے انٹرنیٹ کے ذریعے اور وائرل ہو جاتی ہیں فون کے ذریعے لیکن اس زمانے میں تار کا نظام تھا اور تار بھی دوسرے تیسرے دن, دن بعض وہ پہنچتی تھی تو بہرحال کہتے ہیں دوسرے دن تار موصول ہوئی کہ جماعت نے حضرت مولی نور الدین صاحب کی بیعت کر لی ہے اور ان کو اپنا خلیفہ بنا لی ہے جب احمدیوں نے اس مولوی کو بتایا تو کہنے لگا کہ نور الدین تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اس لیے اس نے جماعت میں خلافت قائم کر دی اگر اس کے بعد خلافت رہی تو پھر دیکھیں گے پھر جب آپ فرماتے ہیں کہ حضلیفہ اول فوت ہوئے تو کہنے لگا کہ اس وقت اور بات تھی اب کوئی خلیفہ بنے گا تو دیکھیں گے دوست تاتے ہیں کہ اگلے دن تار پہنچ گئی کہ جماعت نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اس پر کہنے لگا یارو تم بڑے عجیب لوگ ہو تمہارا کوئی پتہ نہیں لگتا ماننا پھر بھی نہیں تو اب بھی یہی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے حرست کی آگ مستقل انہیں لگی ہوئی ہے جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بعض دفعہ کہ انتخاب خلافت خامسا کے وقت ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے نظارہ لگتا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی شہادت تم لوگوں کے ساتھ لیکن یہ نشان دیکھ کر بھی ماننے کے بجائے حسد اور مخالف اور بغض میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ تو خلاف سے وابستہ جماعت کو ترقی دے رہا ہے جماعتیں پھیل رہی ہیں دنیا میں اور دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے بھی خلافت سے وفا کا تعلق رکھے ہوئے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالی خلافت اور جماعت سے جڑنے والوں کی رہنمائی بھی فرماتا ہے اور ان کی طرف اس غلام کی طرف لے کر بھی آتا ہے خود کس طرح لے کر آتا ہے اس کی ایک دو مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں جیسا کہ مولوضے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ساتھ ہونے کا ایک مثال یہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حقیقی غلام ہم ہیں اور اصل تعلیم اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم کو ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں ایک دور دراز ملک ہے نہیں بساؤ وہاں کی محمد خاتون ہے کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے مشنری انہیں کتاب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری نجات اسی کتاب میں ہے خواب میں کہتی ہیں کہتی ہیں جب میں نے کتاب کھولتی ہوں تو اس میں ایک تصویر بھی ہوتی ہے میں مشنری سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اخلیقت المسیح ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اب چنا اگلے دن وہ خاتون کہتے ہیں ہمارے مشروی کے پاس آئیں تو مشرو نے بتایا کہ آپ کی خواب تو کسی تعبیر کی متائج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خدا آپ کی رہنمائی کر دی اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں آج سے احمدی ہوں اور واقعی احمدیوں کا خلیفہ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے یہ خلافت جو جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنانچہ اسی وقت اس نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد تمام جماعتی پروگراموں میں وہ حصہ لیتی ہیں اور اپنی توفیق کے مطابق چندہ بھی دیتی ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ تبلیغ بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی کی طرح ایک مصری دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایم ٹی اے پر آپ کے خطبے دیکھ کر میں انتہائی برائیوں میں مفتلا تھا جگڑالو قسم کا تھا اور ایم ٹی اے پر خطبے دیکھ کر میں نے دین کی طرف شخص پیدا ہوئی اور پھر میں نے یاد کر لیا کہ میں بھی ہو جاؤں گا کیونکہ یہی خلافت ہے جو صحیح رہنمائی کر رہی ہے ہماری اسی طرح اور بعض ہیں مثالیں کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے کیمرون <تصفح> کے <تصفح> <Kameroon> شہر مربا میں کہتے ہیں مشرق انچارج سب کے لوگ ایم ٹی دیکھتے ہیں اور ایم ٹی افریقہ جب سے شروع کیا گیا ہے بہت کثرت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں خاص طور پر خطبات کو ضرور سنتے ہیں اور خود بات کو سننے کے بعد ان میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے اور جماعت کی طرف رجحان بھی بڑھ رہا ہے اور جو آہدی ہیں وہ مضبوط ایمان بھی ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش ہے اپنے آپ کو خلاف سے وابستہ رکھیں وابستہ کریں اور کامل احتاد کے نمونے بھی دکھائیں بہرحال یہ خلافت اور سے تعلق اور محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اور جب تک خلافت آمدی اسے یہ تعلق اور محبت رہے گا خوف کی حالت بھی امن میں بدلتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے تسلی کے سامان بھی پیدا ہوماتا رہے گا مختلف جگہوں پر جب میں جاتا ہوں دوروں پر بھی لوگ بتاتے ہیں خطوط بھی اس کے علاوہ بہت سارے آتے ہیں کہ کس طرح ان کو اہمیت قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق کتاب فرمائی اور کس طرح ان کے ایسی حالتوں کو جہاں وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں تھے امن بھی کتاب فرمایا بس جو خلافت سے بابستہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تزقیہ نفس اور کے اموال کرتے رہیں گے اطاعت میں اعلیٰ معیار قائم کرتے رہیں گے وہ ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے بس خلافت حمد کے ذریعے ہی دنیا اب امت واحدہ بننے کا نظارہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اس کے بغیر نہیں بس اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دائمی طور پر حاصل کرنے کے لیے افراد جماعت کو ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فیض کو ہم ہمیشہ جاری رکھے دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تمام دنیا کو مسلمان بنانے والے ہوں امتِ واحدہ بنانے والے ہوں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ خطبے میں جو یہاں مسجد کا افطاق خطبہ تھا اس میں ایک ذکر کا نام بھول گیا تھا کہ اس مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی تھی میں سفر کی وجہ سے میں کینیڈا کے کی سفر پہ تھا شاید شاید نہیں بلکہ تھا جب جا, جا رہا تھا جو انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے اور جو تاریخ تھی وہ میرے سفر پہ جانے کی بات کی تھی تو بہرحال اینٹ پہ دعا کروا کے انہوں نے مجھے لے لی تھی اور اس مسجد کی بنیاد دس اکتوبر 2016 سولہ کو دعاؤں کے ساتھ مکرم عثمان چینی صاحب مرحوم نے رکھی تھی اور اس مسجد کی بنیاد کے ساتھ ہی سارے پروجیکٹ کی بھی تعمیر بھی شروع ہوئی تھی تو بنیاد اس مسجد کی بنیاد مکرم عثمان چینی صاحب کی ہے کی طرف سے نے رکھی تھی اور اس طرح ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چینی قوم کی کا بھی اس میں حصہ ہے اور اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی چین میں بھی اسلام کو جلد پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں غرم عثمان چینی صاحب کی بڑی خواہش تھی ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ چین میں کسی طرح احمدیت اسلام کا حقیقی پہ پہنچے ہمیں جہاں ان کے درجات کی بلندی کے دعا کرنی چاہیے وہاں چین میں بھی اور دنیا کے ہر ملک میں بھی احمد الحقیقی اسلام کے کے لیے بھی وہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق و لہمد لاہد ناؤز لَهُ مشوریا فلا مد لہو إِلَّا دیا اللہ رحمكم اللہ إِنَّ محمد یا ایسا کم اللہ لکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودوہ یستجب لکم ملذکر اللہ اکبر احمدیہ زندہ بار احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ زندہ زندہ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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو ओ, قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمد یا زندہ باد احمدیا زندہ باد دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زند زند